اور اس کلام سے متعلق چند مدنی پھول ہم سنتے ہیں کلام رضا کی کیا بات ہے ان مبارک کلاموں کے بارے میں خود عشق کو محبت اعلی حضرت کیا خوب لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے گونج گونج نغمات جو ہے جاتا سے گوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی ندحت میں وامل ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی ندحت میں وامل ہے اللہ،, سبحان اللہ انہی نغمات رضا میں سے ایک نغمہ رضا ایک کلام رضا لے کر ہم حاضر ہیں اور آج وہ کلام ہے جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں ساری دنیا میں اس کلام کو بڑے عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کلام کون سا ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا گیا دان گیا نعمتیں یعنی اتا بخششیں بانٹنا یعنی تقسیم کرنا زی شان کس کو کہتے ہیں عزت والا شان والا منشی رحمت رحمت کا پیدا کرنے والا اور کلم دان یعنی قلم دوات جو ہوتی ہے یعنی یہاں اعلی حضرت کیا کانسیپٹ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے عظمت و شان والے آقا علیہ سرات والسلام جو نعمتوں کو گویا تقسیم کرنے والے ہیں وہ جس سمت چل پڑتے ہیں جہاں جاتے ہیں رحمت کا رحمت کے فرامین لکھنے والا جو فرشتہ ہے اپنا قلمدان لے کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ نہ جانے کس کو کتنا عطا فرما دیں کس کے لیے کتنا آرڈر دے دیں اگر دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیں تو جب وہ کسی وزٹ پر نکلتے ہیں ان کے ساتھ ان کے وزرا ان کے وہ جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں تاکہ اگر وہ کوئی آرڈر کرنا چاہیں کوئی چیز نافذ کرنا چاہیں تو فوری طور پہ وہ چیز نافذ ہو جائے میرے آقا کون ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم والله يعتی بے شک اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں اس کے خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں میرے بیچے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ اصلاۃ والسلام کس قدر عطا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں نا رب ہے معتی یہ ہے قاسم رسک اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تو میرے آقا اشارہ فرما دیں تو کام ہو جا... ہو جاتا ہے کام بن جایا کرتے ہیں تو اسی کانسیپٹ کو اسی خیال کو اعلی حضرت میرے آقا علیہ سلاط والسلام کی اس رحمت کی طرف اس نعمتوں کے بانٹنے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نعمتیں باٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گیا رحمت کا کلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ گی منشی ش رحمت کا ہے قلم دان گیا ساتھ ہی ہے رحمت کا قلم دان گیا نیمتے باٹتا مجھے مجھے اگلے شعر میں آلہ حضرت نے نبی پاک علیہ کی بارگاہ میں کیا خوبصورت التجا کی ہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا یہاں غیر سے مراد بیگانے لے خبر یعنی مدد کیجئے مدد کیجئے اب یہاں اعلی حضرت جو ہے وہ کیا خوبصورت بات لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جلد مدد فرمائیے کیوں کہ بدکار جو ہے میرے برے اعمال جو ہیں مجھے ایسے لوگوں میں نہ بٹھا کے رکھ دیں ایسے لوگوں کا ساتھی نہ بنا دیں کہ جن کے ساتھ رہنا میرے ایمان کی بربادی کا باعث ہو جائے میرا دھیان کہیں جو ہے وہ غلط کاموں میں نہ پڑ جائے یا رسول اللہ اپنے اس غلام پر ایسی نگاہ فرمائیے کہ ان برے خیالات ان برے معاملات سے جان چھوٹ جائے اور بس آپ کی یاد میں زندگی گزرتی رہے اعلیٰ حضرت رسول کچھ اسی طرح کا خیال اپنے دیگر اشار میں بھی فرماتے ہیں کیا لکھتے ہیں اے شافع اے شہزی جاہ لے خبر خبر خبر میری لے خبر اپنے آقا سے خبر آوری کی التجا کس پیارے انداز میں محبت کرتے ہیں آئیے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے نبی پاک علیہ سرۃ السلام کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں کہ آقا اس ذہن کو اس دل کو گناہوں بھرے خیالات اور گناہوں بھرے کاموں سے بچا لیجئے اور اپنی نگاہ میں ایسی رکھیے کہ ہماری زندگی آپ کی سنتوں کے مطابق گزرے کیا لکھتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آکا تیرے قربان میرے آکا قبل جلد کے غیر ابو امشکو محبت اعلی حضرت کچھ سفر مدینہ کی بات کر رہے ہیں آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمننا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارماں گیا یہاں اعلی حضرت کیا لکھ رہے ہیں آہ یا مراد کیا ہے ہائے یہ تاسف کے لیے کسی چیز سے محرومی کے لیے استعمال ہوتا ہے ناکام تمننا جس کی تمنا پوری نہ ہو سکے اور پر ارماں سے مراد یہ ہے کہ تمناؤں اور ارماںوں سے بھرا ہوا ابو امشکو محبت کیا لکھ رہے ہیں مدینے تو گیا مگر ناکام تمنا ہی رہی وہ آنکھ کے دیدار نہ کر سکی یا رسول اللہ وہ زائر جو نے جا کر آپ کا دیدار نہیں کر پاتا اس کی آنکھ تو ناکام میں تمنا رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پورا ارما دل, دل ہی میں رہ گئے کیا کا علی سرات اسلام کے در پر جا کر ان کا دیدار کروں گا ان کی, ان کی خیرات ان کی, ان کی دیدار کی خیرات لوں گا یہاں بڑا پیارا انداز ہے کہ یا رسول اللہ اب کی بار اگر بلائیے گا تو دیدار بھی کرائیے گا اپنی اپنے جلووں میں گمائیے گا سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے ایک اور شاعر اپنے کلام میں کچھ اسی طرح کا خیال پیش کرتے ہیں لکھتے ہیں محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں اس شاق میں کیا رنگ اوے سے کرنی ہے حضرت اوے سے کرنی رضی اللہ عنہ نبی تو پیارے آقا کو من دیکھے لوٹے تھے نا تو اس شاق تو بدینے جا رہے ہیں مگر دیکھنے کی سعادت کسی کسی کو ملتی ہے کاش ہم پر بھی یہ نگاہ رحمت ہو جائے ہم پر بھی یہ کرم ہو جائے اور دیدار مصطفیٰ ہمیں بھی عطا ہو جائے کیا لکھتے ہیں آہ وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پور باندھ گیا جو تیرے در سے وہ دل جو, جو تیرے در سے پور گیا ہائے وہ دل سبحان اللہ سبحان اللہ اب دل کیسا ہونا چاہیے اور آنکھ کیسی ہونی چاہیے اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں اے میرے بچے اسلامی بھائیوں کلام رضا پڑھتے جائیے زندگی گزارنے کا سلیقہ امام عشق کو محبت سکھاتے ہیں لکھتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سبحان اللہ دل ہے وہ دل یعنی لکھتے ہیں کہ دل وہی دل اچھا ہے جو نبی پاک علیہ سرات اسلام کی یاد سے معمور یعنی نبی پاک کے یاد میں گم رہے آکا کے عشق میں گم رہے وہی دل اچھا ہے نا وہ دل کہ جو جناب دنیا کے خیالات میں دنیا کے غموں میں بری باتوں میں اگر اپنے دل کو کوئی انوالو کرتا ہے اپنے دل کو ملوث کرتا ہے تو وہ دل کس کام کا وہ تو گندا دل ہوا اللہ ہمیں کل سلیم عطا کرے کہ جس میں آش خوف خدا ہو اور نبی پاک علیہ وسلام کی یاد ہو ایک اور جگہ خوبصورت شیر ہے نا کہ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ تو اعلیٰ درد دیکھتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور آگے کیا لکھتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ارے سر کی مہراج یہ ہے کہ آقا کے قدموں پر قربان ہو جائے نبی پاک کے قدموں پر اگر سر رچاور ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس سر کی کیا سعادت ہوگی ایک اور جگہ بہت خوبصورت بات علامہ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مصطفر رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کرو میں ہیں تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں بہت خوبصورت پیغام ہے کہ دل بھی وہی اچھا ہے جو آقا کے عشق سے مامور رہے آقا کی یادوں میں گم رہے اور سر وہی اچھا ہے جو نبی پاک کے قدموں پر قربان ہو جائے آج ہمیں اللہ نے سر بھی دیا دل بھی چلنے والے غور کریں یہ غرور یہ تکبر رب کو پسند نہیں اور دلوں میں غلط غلط باتیں مسلمانوں کے لیے سوچنے والے تکبر غیبت عجب نہ جانے حسد کتنی برائیاں دلوں میں لوگوں نے پال رکھی ہیں ارے دل کو اگر عشق رسول کا مدینہ بنانا ہے تو اس کو نبی پاک کی یاد سے معمور کر لیجیے کیا خوبصورت پیغام ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں سر پہ, سر پہ قربان گیا جو تیرے قدم وہ دل, دل, دل, دل, دل, دل جو, دل جو, جو تیری سر جو تیرے قدموں پہ بان گیا سر ہے وہ سر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اعلیٰ حضرت گویا زندگی گزارنے کا ایک پیرامیٹر ایک سلیقہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگر دنیا والوں کو ساری دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو شاید سب کو خوش نہ کر سکو گے ایک ذات کو راضی کر لو ایک ذات کی پیروی کر لو ان کے ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کر لو ان کے نقشے کدم پر زندگی گزار لو اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اعلیٰ لکھتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لاہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا بہت خوبصورت پیغام ہے لاہم سے مراد یہاں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس سے بڑی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے حضرت امام سنت کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں ہمیں سمجھنا ہے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے آج بہت سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں کہ میرے میری فیملی راضی ہو جائے میرے باں باپ راضی ہو جائے میرے دوست راضی ہو جائیں لیکن بعض نادان ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں فیملی کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی ہمیں پیارے آقا علیہ سرت والسلام کے طریقے پر ان کی, ان کی سیرت پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے ان کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے پھر دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے بہت خوبصورت اصول ابامیش کو محبت آضرت نے بیان کیا اور یہ آلہ حضرت نے خود سے بیان نہیں کیا بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حت تک اكون احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا دیکھیں ایمان کا پیرامیٹر ایمان کی جو جانچ ہے وہ خود نبی پاک نے حدیث میں عطا فرما دی نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اس کے گھر بار اس کی اولاد اس کے مال اس کی تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں کویا دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ نبی پاک اسرات کی ذات ہے اور یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے تو کتنا خوبصورت شعر ہے لکھتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دنیا سے سے موسل مان گیا گل ہمارے موسل مان گیا للہ, الحمد سے گیا للہ الحمد سبحان اللہ،, سبحان اللہ بہت خوبصورت شیر قیامت کے دن میرے آکا کی عنایتیں میرے آکا کی شان میرے آکا کی عظمت کی تو سب پر کھل جانی ہے مگر مومن وہ ہے جو آج نبی پاک علیہ سرات والسلام کی ذات کو اپنے دل میں بسائے ان کا احترام دل میں بسائے اور ان کی ذات سے اپنی بہت پکی وابستگی اختیار کر لے حضرت کیا لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ قیامت کے دن تو ساری دنیا کہیں گے اور نبیب اللہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا سب کو پتا چل جائے گا کہ محشر کے دن کس کی چلنی ہے شفاعت کا دروازہ کنوں نے کھلوانا ہے آلہ حضرت ہی سمجھاتے ہیں ایک اور شیر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے تو اس دن تو سب کو پتا چل جانا ہے مگر اعلیٰ حضرت ان لوگوں کو تمبی کر رہے ہیں کہ کئی لوگ آج دنیا میں ہوتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ سرت والسلام کے اختیارات میرے آقا علیہ سرات والسلام کی شان و عظمت نبی پاک علیہ سرات والسلام کا بارگاہ الہی میں مقام معذ اللہ اس میں جو ہے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ مسکنسپشن کہ لے غلط فہمیوں کا شکار خود بھی ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کرتے ہیں، نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج نبی پاک کا دامن تھامنا ہے آج ان سے سچی وابستگی اختیار کرنی ہے پھر نہ مانیں گے اس دن تو سارے لوگ مان جائیں گے نا بلکہ جو غیر مسلم ہوں گے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن مان جائیں گے کہ یہ رسول اللہ ہے اور یاد رہے ایمان جو ہے نا کمپلیٹ کب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں بہت سارے مذاہب رب کو مانتے ہیں لیکن کمپلیٹ ایمان جب ہوتا ہے جب محمد الرسول اللہ دل کی گہرائیوں سے کہا جائے نبی پاک کی رسالت پر آپ کے خاتم النبیین ہونے پر یقین آ جائے بلکہ ایک بڑی اہم بات میرے میٹھے اسلامی بھائیوں علماء نے لکھا کہ اگر کسی شخص کی زندگی کا آخری وقت ہو اور اتنا وقت ہو کہ وہ یا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا محمد الرسول اللہ پڑھ لے اتنا ہی وقت ہے اس کے پاس تو اس کو کون سا جملہ پڑھنا چاہیے علماء کہتے ہیں محمد رسول اللہ کہلے اس کا خاتمہ ایمان پر شاندار انداز سے ہوگا کیونکہ اس لفظ میں سرکار علی سرۃسلام کا نام بھی ہے سرکار اللہ کے رسول ہے اس کا بھی تذکرہ ہے اور چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کا بھی اقرار ہے تو محمد الرسول اللہ کہنے والا گویا اس کا جو خاتمہ ہے اس کا جو آخری ورڈز ہیں وہ بڑے مقبول ہو جائیں گے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پتا چلا کہ نبی پاک کی سچی غلامی ہی یہ سچے مومن ہونے کی دلیل ہے کتنا خوبصورت شعر علیہ حضرت کا اے کاش ان اشار کو سن کر وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی اختیار نہیں کرتے وہ دامن مصطفیٰ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں کیا لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج مد مانگن سے آج لے کی بناج مدد مانگن سے پھر نام اللہ سہان اللہ اب اترے کلام یعنی مکتا کلام کی بات ہوگی کیا خوبصورت شعر ہے سبحان اللہ سہیان اللہ واقعی اعلی حضرت اس شعر کے پراپر مصداق ہیں یک حقیقی مصداق کہ جس, جس شخصیت نے دنیا بھر میں اس کے مدینہ تقسیم کیا ہو اس کی تو جان بھی مدینے میں ہے ہوش بھی مدینے میں ہے عقل بھی مدینے میں سب کچھ مدینے میں کیا لکھتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا خیرت کہتے ہیں عقل کو سارا سامان یعنی سب کچھ یعنی میں اہل سنت بے شک بریلی شریف میں رہتے تھے یا ہند کے کچھ شہروں کو وزٹ کرتے تھے لیکن سب کچھ مدینے میں تھا ان کا خیال ہی مدینے کا ہوا کرتا ان کا دل ان کی جان گویا محبوب کے قدموں میں وہ چھوڑ آئے تھے سبحان اللہ ایک شاعر لکھتے ہیں نا جان و دل کہہ کے یہ چھوڑ آیا ہوں آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے ایک اور شاید لکھتے ہیں نا ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے کل بے حیران کی تسکی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جا وہی رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی کیا بات لکھتے ہیں اللہ حدر یقین کریں جھڑ جھوڑ دیتا ہے یہ شعر کہ چلو اب پھر کب جانا ہے مدینے شریف کیا لکھتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جانا دل ہو سو سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو سو سب تو مدینے پہنچے تم نے چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سا اللہ ضرور چلیں گے اور انشاءاللہ ضرور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوگی اللہ عشق رضا کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے بچہ بچہ اسلامی بھائیوں آپ نے کلام رضا سنا اس کی کچھ شرعہ سنی اب آئیے اس پورے کلام کو تحت اللوز میں ایک بار پھر سنتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام میں تمن نہ ہی رہی آہ وہ آنکھ کے ناکام میں تمن نہ ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پور مان گئے جو در دل ہے وہ در در در در در مان دل مان گئے تیری مان یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل گیا. ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم گیا مدنی چینل دیکھتے رہیے نغمات رضا کا ایک اور سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے جس میں ایک اور کلام رضا اور اس کے متعلق انشاءاللہ مدنی پھول ہوں گے سلو علی الحبیب صلی صل اللہ, صل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوج گو ہیں نغمات رضا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی کار ہے پھول کی حت میں وامل پار ہے